لا الہ الا هو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اپنے بارے میں اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں بلکہ اسلام کے پانچ ارکان میں سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ ایک انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کو عبادت کے لائق نہیں یہ اسلام کی علامتی تعلیم ہے اور یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے جو دوسرے ادیان سے اس کو الگ کرتی ہے دوسرے دینوں سے اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہے اور اس کلمے پر انسان کی نجات اور دنیا اور آخرت میں اس کی فلاح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ کلمہ ایک اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنے والا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کا حقدار بنتا ہے اور اسی طرح سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کا حقدار بنتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کا حق ادا کریں اور اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ کلمہ کیا ہے اور یہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شاہد اللہ انہو لا اللہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ولملا اکس و الا اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں اور علم والے بھی اس کے گواہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق ہے اللہ کی مخلوقات میں سے نور والی مخلوق جو گناہ نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور جن میں شہوت اور جن میں گناہ کا جذبہ موجود نہیں ہے ایسی پاکیزہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل میں لگی رہتی ہے ان کی بھی یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے بندوں میں جو علم والے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہ جو کلمہ ہے اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اور اسی کے ساتھ فرشتوں کی اور اسی طرح سے علم والوں کی گواہی ذکر کی یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں اور ان کی متفقہ گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں اللہ الہ اللہ و ارشد محمد رسول ہوگا مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دو جملے ہم ریپیٹ کرتے ہیں چاہے نماز میں ہو یا اذان ہو یا وضو کے بعد ہو یا اس طرح سے بہت سارے مواقع پر اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ایک انسان زندگی بھر یہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اس کلیمے کے معنی معلوم نہیں ہوتے میننگ اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے کسی کو اگر میننگ معلوم ہے معنی اس کے اس کو معلوم ہو تو اس کو اس کے تقاضے معلوم نہیں ہوتے کہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے پھر اسی کے ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اگر آدمی اس کلیمے کا اقرار کرے تو وہ کیا شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے تاکہ اس کلیمے کا اقرار انسان کو اللہ کے یہاں نفع دے ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ساری محنت بیکار ہو گئی یا جتنی محنت اس نے کیا جتنا چاہیے تھا اتنا اس کو نہیں ملا تو بھی اس کی محنت ضائع ہو گئی تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ جانیں کہ کلیمے کے اقرار کے ساتھ اور اس کو کیا کرنا پڑتا ہے تب جا کر اللہ کے یہاں یہ کلیمہ مقبول ہوتا ہے اور تب جا کے اللہ کے یہاں یہ کلیمہ اس کو نفع دینے والا ہوتا ہے ایسی کیا باتیں علما نے اپنی کتابوں میں وہ شروع جمع کی ہیں جو قرآن و سند کی روشنی میں ان کو ملی ہے. ان میں سے ایک بہت ہی عمدہ کتاب جو عقیدے میں ہے تقریباً تین جلدوں میں ہے معارج القبول فی شرح الم الوصول ایک مشہور کتاب معارج القبول جو احمد علامہ احمد الحکمی کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے اس کتاب میں جو کہ پوری کی پوری کتاب تین جلدوں میں عقیدے پر ہے اس کتاب میں انہوں نے کلیمے کی قبولیت کی شرطیں بیان کی اور اسی طرح سے کلمہ نفع کب دے گا انسان کو جو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا کلمہ اس کو نفع دے اس کے لیے کیا شرطیں ہیں وہ شرطیں انہوں نے بیان کی ہیں کل ملا کر سات شرطیں انہوں نے بیان کی ہیں سیون آج کے درس میں میں انشاءاللہ انہی اللہ شرطوں کو بیان کروں گا اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اس کے دلائل دیے ہیں وہ دلائل بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس لئے کہ دین کی اتنی بنیادی چیز ہے جس پر ہمارے پورے دین کا مدار ہے اس کے بغیر دین ہی نہیں اس کے بغیر عالمی مسلمان ہی نہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی قبولیت اور اس کے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانے کے لیے کہ وہ کلمہ ہم کو فائدہ پہنچائے ہم کو کیا چیزیں کرنی چاہیے اس کے لیے کیا شرطیں ہیں اس کے لیے کیا کنڈیشنس ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ جو کتاب ہے سلنم الوصول اصل میں یہ خود علامہ الحکمی نے اشعار کی صورت میں لکھے ہیں تاکہ کوئی یاد کرنے والا ہو تو وہ اس پوری کتاب کو یاد کرے عام طور سے علماء اس طرح سے لکھا کرتے تھے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امام الطحاوی کی جو کتاب ہے علاقیدت التحیہ اگرچہ وہ اشعار نہیں ہیں لیکن وہ بھی اسی طرح سے مقصا عبارات ہیں یعنی ایک جیسے الفاظ پر وہ ورڈنگز پہ ختم ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں وہ بشروۃ قد کو فی نصوصی حق فلما بن نق الق ملحا العلم و یقین و القبول ولق یادی وہ صد اول اخلاصول محبہ ولما احبا یہ چار اشعار ہیں جن میں انہوں نے اپنی پوری بات بیان کر دی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تشریح کیا کیا کہتے ہیں وہ ابھی شروع ان سب یہ جو کلمہ ہے یہ سات شرطوں کے ساتھ قید ہے یعنی سات شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے وفی نصوص الوحی حق قنوردچ اور نصوص اس کے جو بھی ہیں وحی کے نصوص میں یہ بات وارد ہے یہ سات شرطیں وارد ہیں وفی نصوص الوحی حق قنورد جو نصوص وحی ہیں یعنی قرآن و سنت میں جو دلائل آئے ہیں ان دلائل میں یہ باتیں وارد ہیں یعنی یہ جو دل... یہ سات جو چیزیں ہیں یہ قرآن و سنت کے دلائل میں ان کا ذکر ہے اس لیے کہ ان کا کہنے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے ان کلمے یعنی سے بن نط اللہ اپنے کلام سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کی شرطوں کو پورا نہ کرے صرف بول دیا زبان آپ کوئی مسئلہ نہ آدمی آپ کو راستے میں مل گیا اس کو ہاتھ ला کے بولے بولو لا اللہ بولو لا اللہ گیا گھر کو فائدہ اٹھائے گا اس کو وہ کلیمہ اس کو نفع دے گا نہیں اس کو معلوم نہیں کیا بولا ہائے ہلو بولا اِل اللہ بولا اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے بس ایک آدمی نے اپنی زبان سے کہہ دیا کیا اس کو نفع دے گا نہیں اس کی سات شرطیں اس کو پوری کرنی پڑیں بن نُط اللہ ملوہا یعنی کہتے ہیں کہ فن تپ الحا بن نطخ اللہ حی تو اس کلیمے کا صرف زبان سے کہنے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کی شرطوں کو پورا نہ کرے وہ شرطیں کیا ہیں کہتے ہیں العلم ول یقین ولقبول نمبر ایک علم نمبر دو یقین نمبر تین قبول ول فدرمہ عقول اور کہتے ہیں کہ چوتھی شرط انقیاد تاب داری فدریمہ عقول دھیان دے میں کیا کہہ رہا ہوں معلوم کہہ رہے ہیں وہ صدقول اخلاص المحب پانچواں سچائی اخلاص اور محبت وقف اللہ علیما احبا اور اخیر میں دعا دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے جو راستہ جو عمل جو دین پسند ہے اللہ سچ کو اس کی توفیق دیں تو کل ملا کر مؤلف نے یہاں پر سات شرطیں بیان کی ہیں العلم والیقین والقبول اور ول انقیاد فدریم اقول یعنی چار شرطیں ہوگی علم یقین قبول اور انقیاد یعنی پرم برداری آگے میں تفصیل سے ذکر کروں گا اس پھر الصدق والاخلاص اخلاق یعنی سات شرطیں ہیں جو کلیمے کے لیے ضروری ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں یہ سات شرطیں تفصیل سے ہم ان کے دلائل کیا ہیں جو کہ خود مؤلف نے ذکر کیے ہیں قرآن سنت میں یہ سات باتیں ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ مذکور ہیں آئیے دیکھتے ہو کیا ہے نمبر ایک پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط ہے علم کہ ایک انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اس کلمے کے معنی کیا ہے اور اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں یعنی وہ زبان سے کہہ رہ لا الہ الا اللہ اس کو معلوم ہو کہ اس میں میں کس بات کو مان رہا ہوں اگر وہ جس بات کو مثلا ایک آدمی کہے لا الہ الا اللہ لیکن دل میں اس کی یہ کہ اللہ کے اور بھی معبود ہیں تو اس کو معلوم ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کیا یہ کلیمہ اس کو نفع دے گا نہیں دے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو جب اس کو علم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے کنفرم نہیں ہے تو اس کلیمے کا علم ہونا چاہیے ایک کہ اس کے معنی کا علم نمبر دو اس کے تقاضوں کا علم یعنی میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مجھ پر کیا چیز لازم ہو جاتی ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے ٹرانسلیشن کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سے. یعنی کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ سے. اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ اس کا ترجمہ ہے پھر اس کا کہنے کا تقاضا کیا ہے یعنی کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو کہنے کے بعد کیا کرنا چاہیے یہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے کلیماؤں سے یہ سٹیٹمنٹ ایک آدمی سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے اس کلیمے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ ہی کو معبود تسلیم کرے اور اللہ کے سوا تمام کی عبادت کا انکار کر دے کسی کو بھی اللہ کے سوا معبود نہ مانے گے اب اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ رہا ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ تو کہے گا لیکن اللہ کے سوا دوسرے کو سدا بھی کرے گا اللہ کے سوا دوسرے کو مدد کے لیے پکارے گا بھی اللہ کے سوا دوسروں کے نام کی ندر بھی کرے گا اللہ کے سوا دوسروں کے نام کی قربانی بھی کرے گا کیوں اس لیے کہ اس کو سمجھے نہیں کہ کیا, کیا ہے لا الہ اللہ کے معنی عبادت کے لائق نابود نابود کو الح کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں ہے کہ ایک مسلمان یا ایک انسان وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ بندے کے سارے اعمال بندے کی ساری عبادات کا حقدار اکیلا اللہ ہے دعا کا حقدار اللہ ہے اسی طرح سے سجدے کا حقدار اللہ ہے قربانی کا حقدار اللہ ہے نظر کا حقدار اللہ ہے قسم کا حقدار اللہ ہے اس اعتبار سے ان ساری عبادات کا جو بندہ کرتا ہے رکو سجدہ طواف سعی اور جتنی بھی عبادات ہے خوف ہے امید ہے محبت ہے تین ساری بادات کا اکیلا حقدار کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اب اگر آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا کسی اور کے در پہ جا کے سجدہ کرے گا مسلمان کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں میں کیا بول رہا ہوں اس کو معلوم نہیں میں زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے وہ کریمہ مجھ سے چاہتا کیا ہے تو پہلی شرط لا الہ الا اللہ کے نفع دینے کی یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ کلیمہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کلیمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہو اس کے تقاضوں کو جانتا ہو دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فی علم الح اے نبی اس بات کا علم حاصل کرو اے نبی اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر انیس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی جان لو اس بات کو فعلم اس بات کا علم رکھو آپ کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں اور ظاہر بات ہے کہ نبی کو نہیں معلوم تو دوسروں کو کیسے معلوم ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لا الہ الا اللہ امام مسلم نے امام مسلم نے کتاب المان میں اس کو ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا جو اس حال میں مرے کہ اس کو معلوم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا تو یہ لازمی شرط ہے کہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ اس بات کو جانتا ہو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تو الفاظ کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتے ان کو لا الہ الا اللہ بولنا بھی نہیں آتا ہے ان کی زبان بھی اس کے مطابق پلٹتی نہیں ہے یہ دائیوں کا کام ہے کہ لوگوں کو کلمے کے الفاظ بھی سکھائیں اس کے معنی بھی سکھائیں اور اس کلمے کے تقاضے بھی سکھائیں تو یہ پہلی شرط تھی جو لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے نمبر دو ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان سے پوچھیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سناؤ اب بیچارے کو یہ تو معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لیکن ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ وہ ٹرانسلیشن نہیں کر پا رہا ہے تو بولے تو قابر ہو گیا ابھی ہم لوگوں کو اس کا بہت شوق ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی کو کافی بنے تاکہ اپنا ایک کیا ہے مارکیٹنگ ہو جائے اپنا ایک ممبر بن جائے کسی <تصفح> کو کافر بنا کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آدمی کو سکھانا چاہیے تعلیم دینا چاہیے تفریح نہیں کرنا چاہیے تو یہ پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ سے انتفا آکی یعنی کسی انسان کو چاہی... وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں یہ کلمہ اس کو نفع دے تو اس کو چاہیے کہ وہ کلیمے کے معنی کو اور تقاضوں کو جانے نمبر دو اگر آدمی سے جانتا ہو ہاں ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس وقت کوئی معبود نہیں لیکن اس بات پہ یقین اس کو نہیں ہو بھی سکتے دو کئی معبود. معبود ہو سکتے تو کیا اس کو افعہ دے گا نہیں اسی لیے دوسری شرط کیا ہے اس کو لا الہ الا اللہ میں جو بات کہی گئی ہے اس بات پر یقین کامل ہو کہ جو بات لا الہ الا اللہ میں کیا بات ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس کے دل میں یقین بھی اس بات کا ہو کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے معبود ہونے کو تسلیم نہ کرے یہاں <kaufenmarket> پر دوسری شرط یہاں پر ذکر کی ال یقین المنافی شک نہ ہو یقین مثلا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی ایمان والے تو واقعی وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر اس کے بعد شک میں مبتلا نہ ہو شک میں نہ پڑھیں وجاہدی سب اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں مجاہدہ کریں تک کوشش کریں سٹرگل کریں اولا اکاحم الصعدقون یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں تو آدمی کو اگر شک ہو لا الہ الا اللہ میں یا محمد رسول اللہ میں یا اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی بات میں کسی بھی ایک تعلیم میں تو مسلمان ہیں نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی بات میں شک نہیں ہونا چاہیے تو اللہ اس کے رسول کی سب سے بڑی بات کون سی ہے لا الہ اللہ جس پر پورے دین کا مدار ہے تو ایک آدمی کو اللہ کے رسول کی کسی بھی بات میں خصوصاً دین کی ات بنیادی تعلیم میں لا الہ الا اللہ میں شک نہیں ہونا چاہیے بلکہ یقین کامل ہونا چاہیے ورنہ ایک علیمہ نفع نہیں دے گا یہ سوریہ الفجرات کی آیت نمبر پندرہ ہے ابو حریر نبی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرس سے اٹھ کے چلے گئے اور بہت دیر تک آپ نہیں آئے تا بائک کے پیچھے ایک ڈھونڈنے نکلے لمبا واقعہ ہے میں اختتار ذکر کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کوئی یہاں گیا کوئی وہاں گیا میں ڈھونڈتے ایک باغ میں گیا باغ میں اندر جا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں مجھ کو دیں نعلین جس کو کہتے ہیں اس زمانے کی الگ جوتیاں ہوتی تھیں تو آپ نے مجھ کو اپنی نعلین دیں اور کہا تعین میری یہ دو جوتیاں لے کر جا دلیل کے طور پر کہ میری بات لے کر آیا ہے میری یہ دو جوتیاں لے کر جا پمن لکی وا اس دیوار کے پار تجھ کو جو بھی آدمی ملے یش حد اللہ الہ اللہ جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن کیسے دیتا ہو گواہی مستعقین اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو ہوشر جنت تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دیں آپ نے کہا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اس کو خوشخبری دے آپ نے شرط لگائی تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی وہ شرط ماننا لازم ہے جنت کی خوشخبری کس کے لیے ہے جو صرف لا الہ اللّہ کا ہے اس کے لیے آپ نیوز پیپر میں دے دیں راستے پہ بورڈ لگا دیں لا الہ الا اللہ کوئی آدمی کیا لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ اچھا گیا جنت میں ہے اس کو معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے نہیں معلوم اس کو تو اس کو یقین ہونا چاہیے ایک تو علم علم کے بعد دوسری چیز جو اس علم سے سامنے آ رہی ہے بات اس بات پر کیا ہو یقین ہو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا یشو اللہ الہ اللہ مستعن کلب اللہ الہ اللہ کی گواہی دیتا ہو اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ تو اس کو نفع دے گا لا الہ الا اللہ فبشروا شروع تو اس کو خوشخبری دو کس کی جنت کی تو یہ دوسری شرط ہے جو ضروری ہے لا الہ الا اللہ کے نفع دینے کے لیے یعنی لا الہ الا اللہ سے نفع اٹھانے کے لیے اور آگے آئیے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے جو حدیث میں نے اس سے پہلے ذکر کی وہ بھی مسلم کی ہے امام مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد حد اللہ الہ الا اللہ وہ ان رسول اللہ لا یلق اللہ بھیما عبد غیر الا دخل الجنہ یہ مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں ہیں آپ نے فرمایا اشحد اللہ الہ الا اللہ اور وہ رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں اس کی گواہی اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کی گواہی جو بھی بندہ لا یلق اللہ بہم عبد جو بندہ اللہ سے اس ان دو باتوں کے ساتھ ملے یہ باتیں دو باتیں اس کے پاس ہوں اس کی گواہی اس کے پاس ہوں اور اس گواہی کے ساتھ اللہ سے ملے غیر شاکن فیہما ان دونوں باتوں میں وہ بالکل شک نہ کرتا ہو الا دخل الجنہ تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا تو یہاں پر آپ نے دوسرے انداز میں بتایا پہلے بتایا یقین کے ساتھ جو کہتا ہو جنت میں جائے گا یہاں کہا کہ شک نہیں ہو اس میں تو جنت میں جائے گا تو یقیناً اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اس سے کسی کو شک ہو تو جنت میں جائے گا نہیں جائے گا تو دوسری شرط یہاں معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کا یقین کامل دل میں ہونا چاہیے اگر اس شک کے ساتھ اس کلمے کو زبان سے کہتا بھی ہے فائدہ نہیں اس کی ایک مثال تاریخ میں کون ہے منافقین ہے منافقین کیا کرتے تھے زبان سے تو کہتے تھے لیکن دل میں یقین تھا ان کے نہیں دل میں شک تھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا صورت البقرہ آیت نمبر آٹھ سے لے کر دس تک قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی عجیب بات ہے لوگوں میں سے باز ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہتے ہیں نا زبان سے بولتے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہے زبان سے بول رہے ہیں نا تو مومن ہو گئے اللہ تعالیٰ کو کیا فرما رہا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے لیکن اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا یہ مومن ہے یہ مومن نہیں ہے معلومات صرف زبان سے بول دینے سے آدمی مومن نہیں ہوتا ہے تو کیا پرابلم ہے کیوں مومن نہیں ہو آگے اللہ نے فرمایا اللہ, اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں واماس و ما یشرون حالانکہ یہ خود اپنے ہی کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے انہیں سینس نہیں ہے اس کا ان کو احساس نہیں کہ خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا یہ بیماری تھی کیا تھی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نما اور بہت سارے صحابہ یہ ہی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی ابن نکیر ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یقین نہیں تھا ان کے دلوں میں شک تھا بے قلو بد <نَضُن> ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی شک کی تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑا دیا اس لیے کہ شک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کا علاج نہ کرے تو بیماری بڑھتی چلی جاتی دوسری بیماریوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے تو شک کا اگر آدمی علاج نہ کرے تو یہ شک انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ الحم بِمَا كَانُوا باقان اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کے سبب جو یہ کہتے تھے جو جھوٹ وہ کہتے تھے یعنی جھوٹی بات کہتے تھے دل میں یقین نہیں مانتے نہیں دل میں لیکن زبان سے کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہاں اشد اللہ الہ الا اللہ عام اب رسول اوبلی اس طرح کی کلمات ایمان کی زبان سے کہتے تھے لیکن اس پر یقین نہیں تھا بلکہ شک دل میں تھا اور یہ جھوٹی گواہی تھی جو ان کی تھی اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ دوسری شرط ہے کلمے کے اقرار کے لیے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو اگر شک ہے قبول نہیں ہوگا چاہے ایک کروڑ کی تصبیح پڑھ لے آپ کی دل میں اگر اس کلمے کا یقین نہیں ہے تو وہ کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا نمبر تین بعض اوقات یقین ہوتا ہے بات تو صحیح ہے لیکن ماننے کا نہیں ایسا ہوتا ہے نا آدمی کرتا ایسا ہے ایسا بات پوری سمجھ میں آ گئی دل میں یقین پیدا ہوا کہ یہ جو بول رہا بالکل صحیح ہے لیکن دل اس کو مانتا نہیں ہے دل قبول نہیں کرتا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا ہے تو اگر آدمی توحید کے کلیمے لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہو اور اس کے حق ہونے کا یقین ہو لیکن پھر بھی قبول نہ کرے تو بھی یہ کلیمہ نفا نہیں دے گا وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کتنی عجیب بات ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک آدمی سوچ سکتا ہے یقین ہو گیا تو پھر بچنا چاہیے نا یقین ہو گیا تو آدمی کو نفع دینا چاہیے تو مانتا ہے نا وہ یقین کرتا ہے دیکھیے یقین کرنا ایک الگ چیز ہے قبول کرنا ایک الگ چیز ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی چیز بتا ہے پہلے تو آدمی مان رہا نہیں, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا اس نے بتا دیا کھول کے دیکھو آپ دل تو بول رہے ہو ہاں نا کتاب میں ہے قرآن میں ہے اور حدیث میں بھی ہے بات بالکل صحیح ہے دل نے دل کے اندر آ رہا ہے کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے بات ثابت ہو چکی ہے دل یقین کر رہا ہے اس کو کہ ہاں ہے لیکن آدمی کا میں نہیں مانتا تو اس نے قبول نہیں کیا لیکن یقین کیا کہ نہیں کیا, کیا, کیا تو اگر یقین کے باوجود قبول نہ کرے تو بھی کفر ہے اللہ ہم سب کی بات آپ بتائیے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عاریف نہ ہوں کما یا عاریف یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں یعنی یہ نبی ہے اتنا پکا کنفرمڈ ان کو معلوم ہے کہ جیسے آدمی کو اپنی اولاد کو آدمی پہچانتا دور سے بھی دے گا تو ہاں میرا گڈو یہ برابر پہچانتا آدمی میرا بیٹا ہی ہے تو یقینی طور پر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری اولاد ہے اپنی اولاد کو آدمی نہیں پہچانتا کون ہے کس کا بچہ بولتا کبھی آدمی اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے تو جتنا اپنی اولاد کو یقینی طور پر آدمی پہچانتا ہے اتنا ہی یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے کیوں اس لیے کہ ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود تھا لیکن کیا یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تو قبول نہیں کیا یقین ان کو تھا قبول نہیں کیا تو قبول کرنا بھی ضروری ہے اگر آدمی لا الہ الا اللہ پر یقین کرے لیکن اس کے باوجود رد کر دے تو ایسا آدمی مسلمان ہے ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے مثلاً دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سر اقسافات آیت نمبر پینتیس چھتیس میں مشرقین کا قول ذکر کیا, کیا قول ہے رول یہ جو مشرقین ہیں جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یس سکبرون یہ تکبر کرتے ہیں یہ تکبر کرتے ہیں گھمڑ میں آ جاتے ہیں وہ یا اور یوں کہتے ہیں لی شاعری مجنون کیا ہم اپنے معبودوں کو اس شاعر پاگل کی وجہ سے چھوڑ دیں نوز باللہ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں شاعر اور مجنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیامت کے دن کو یاد دلایا جائے گا کہ یہ ایسا کہتے تھے تو ان کا ان کا یعنی یہاں پر جرم کیا بیان کیا گیا کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پیش کیا جاتا ہے تو نمبر ایک وہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور اس بات کو یاد رکھیے کہ ابا اور تکبر دونوں کی جوڑی ہوتی ہے انکار انکار اور گھمنڈ کی جوڑی ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں صورت البقرہ میں آپ دیکھیں ابلیس کا قصہ اللہ نے کیا بیان کیا پورے فرشتے سجدے میں گر گئے لیکن اللہ ابلیس سوائے ابلیس کی اور اس کے بارے میں کیا بیان کیا ابا وسطرا من الكافرین اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا تو انکار کرنا اور گھمنڈ میں آنا وہاں بھی جوڑی بتائی یہاں بھی جوڑی بتائی تو تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے کیوں اس لیے کہ آدمی میں بڑا کیوں مانوں ایسا ہوتا ہے میں زیادہ پڑھا ہوا ہوں میں ڈگری والا ہوں تو ڈگری والا نہیں میں, کیوں مانوں؟ تو ایک میں جب تکبر آتا ہے تو تکبر, تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے حق کے قبول کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہوتا ہے تکبر یہاں پر مشرکین کی یہی بیماری اللہ تعالی نے بیان کی کہ انداقی رول جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پیش کیا جاتا وہ کہتے ہیں ہم وہ کیا کرتے تکبر میں آ جاتے گھمڑ میں آ جاتے بڑائی میں آ جاتے وہ یا قلون اور یوں کہتے کیا کہ ہم اس شاعر اور پاگل کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں یعنی ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں تو مشرقین کو بھی معلوم تھا کہ لا الہ اہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنے مابودوں کو چھوڑنا پڑے گا سمجھ میں آئی بات تقاضہ ہے نا اس کا یعنی ان کو بھی سمجھتا تھا لیکن قبول کرتے تھے نہیں وہ کہتے تھے یعنی لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اپنے مابودوں کو چھوڑنا پڑے گا تو یہ تقاضا ہے آج بھی مسلمان بھائی ہمارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا ہم بابا کو بھی سجا کرتے ہیں تو ان کو اتنا نہیں سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا انکار کرنا پڑے گا ان کی عبادت چھوڑنی پڑے گی دیکھیے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سمجھایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضہ کیا ہے یہ ماننے کے بعد کیا کرنا پڑے گا تو لوگ کہتے تھے کہ کہیں ہم لوگ اور اپنے محبود کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں تو یہاں پر یہ بات معلوم یہ سورافات کی آیت نمبر پینتیس چھتیس ہے اسے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ مشرقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلیمے کو قبول نہیں کیا اور کام اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آگے آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث میں لمبی حدیث ہے آپ نے فرمایا اب یہ حدیث غور کریں اس میں, اس میں اس میں نہ صرف لا الہ الا اللہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کے بارے میں بات ہے آپ فرماتے ہیں مَ عما اللہ اللہی مین الدا وال علمی کمت علی کمت الغثیر افاب اربن جس ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے جس ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اس کی مثال ایک بہت ہی دھواں دھار بارش جس کو آپ کہیں بہت جو ہے مضبوط بارش کے ساتھ جو ہے انہیں جس کو, اس, کو بھیجا ہے اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر پڑے فقا نا نقیہ <نَقِيَّة> زمین میں سے ایک زمین جس پر بارش ہوئی علم کی اور ہدایت کی وہ زمین نقی تھی زرخیز زمین تھی عمدہ زمین تھی ہائی کوالٹی کی زمین تھی قبیل اس زمین نے اس پانی کو لے لیا اور پانی کو پی لینے کے بعد اس زمین میں سے اس زمین نے کیا دیا اچھی خاصی فصل دی اور جانوروں کے لیے چارہ بھی دیا اس زمین سے اس بارش کی وجہ سے ہیں کہ لوگوں نے اس پانی کو پیا جو بارش کا نازل ہوا اور اللہ تعالی نے اس پانی کے ذریعے سے لوگوں کو نفع دیا انہوں نے پیا انہوں نے پلایا اور انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا بھی وَأَصَابَ طَائفةً مِّنها اخرى اِنَّمَا هِيَ قِعَان وہ جو بارش ہے وہ ایک اور ایک ایسی زمین پر گری جو قیام تھی جیسے آپ کی سوفر ہوتی ہے جیسے آپ کی جو ہے پلیٹ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے جیسے ہالو اس طرح سے نیچے جو ہے اس کا یعنی برتن کی طرح پیالے کی طرح زمین بھی ہوتی ہے جہاں کچھ رکتا ہے پانی گڑے جیسا تو آپ نے فرمایا ایک دوسری زمین پہ بھی بارش ہوئی اور وہ زمین کیسی تھی ڈھلان والی اور اس طرح سے تھی جس میں پانی جمع ہو جائے گڑے کی طرح بڑی جو زمین تھی ایسی اور آپ فرماتے ہیں یہ نہیں وہ کانت منہ اجاد ماں اس میں ایک دوسری زمین ایسی تھی جو اجاد ہے ایسی زمین کو کہتے ہیں جہاں پر کچھ ٹھہر سکتا ہے آپ پانی ڈالیں گے تو وہاں روک سکتا ہے اس زمین نے پانی کو روک لیا پانی کو روک لیا تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا اور لوگوں نے اور اپنے جانوروں کو چرایا پھر اس میں تیسری زمین ایسی تھی جو چٹیل تھی اور ایسی زمین تھی جو ڈلان والی تھی یعنی جیسے فرش ہوتا ہے جس پر اگر کچھ چیز پڑے تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے تو ایسی زمین تھی جس پر پانی ٹھہرتا نہیں ہے تو بارش اس پر ہوئی لا ان ان ولا پانی اس پر گرا اور بہ کے نکل گیا نہ اس نے پانی کو روکا دوسروں کے لیے اور نہ اس میں سے کچھ اگایا فضالی کا مس علومن فکو حافظ تو یہ مثال ہے اس آدمی کی اب کئی تین قسم کی زمینیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں نمبر ایک زمین وہ ہے جو زرخیز تھی کھیتی کی طرح اس میں پانی گرا اور اس میں سے اگا سب کو کھانے پینے کو ملا نمبر دو ایسی زمین تھی جس میں پانی روکا اس نے پانی کو روکا ضائع نہیں کیا جانور آئے انسان آئے پانی لیے پیئے دھوئے نہائے بہت کچھ اس سے فائدہ ہو جائے تیسری زمین تھی ایسی جو بالکل سلوپ تھی اب اس کے اوپر پانی جب گرا تو رکا بھی نہیں اور اگا بھی نہیں وہ پانی بہ کے نکل گیا تو آپ نے فرمایا یہ مثال اب تین قسم کے لوگ ہیں فضالی کا مثال تو ان میں سے یہ مثال ہے ایسے انسان کی جو دین میں سمجھ اختیار کرے جس نے دین میں گہری سمجھ پیدا کی جس نے غور و فکر کیا اس علم کو جو اللہ کے نبی سے ملا اپنے سینے میں جگہ دی اور اس علم میں غور و فکر کر کے اس نے کیا نکالی اس سے پیداوار اس کی نکلی اس سے فکر نکلا اس سے غور و فکر کر کے کئی جوابات اس نے لوگوں کے سوالات کے دیے کئی مسائل کو اس نے اس علم سے حل کیا اس نے کئی باتیں علم کی اور نئی سامنے پیش کی اسی علم میں غور کر کی تو ایسا ہی ہے جیسے پانی لیا اور کھیتی دی نمبر دو ونفع یعنی فضا یعنی سعود منفق و اللہ وَنفعه مَا بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ اور اللہ تعالیٰ نے جس علم کے ساتھ مجھ کو بھیجا تھا اس علم سے اس کو نفع دیا اور اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا وہ مت علوم یار فیا دیدار اور اس کی مثال دوسرے آدمی کی مثال یعنی یہ پہلی دو کیٹیگری جمع ہو گئی آپ تیسری کیٹیگری کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ مت علوم یار فی داری کراسن اور یہ مثال ہے اس آدمی کی جو اس علم کے لیے سر اٹھائے ہی نہیں یعنی اس علم کے بارے میں کیا کرے لا لاپرواہی کرے اس علم کی قدر نہ کرے اس علم کے سیکھنے کے لیے متوجہ نہ ہو اس علم کی طرف دھیان نہ دے تو اس کی طرف سر ہی نہ اٹھائے ولمبل اور اس ہدایت کو قبول نہ کرے جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے علما نے صاحب یہ اتنی بڑی حدیث اس کو سمجھانے کے کافی وقت لگے گا اب نے کئی نے بہت عمدہ طریقے سے اس کو سمجھایا ہے یہ تین قسم کے طبقات ہیں امت میں پہلا طبقہ وہ ہے جو فقہ کا ہے جنہوں نے علم لیا قرآن و سنت کا اور اس میں غور و فکر کر کے انہوں نے کئی مسائل نکالے جس سے امت کو رہبری ملی نمبر دو دوسرا طبقہ ہے حفاظ کا جنہوں نے علم کو قرآن کو سنت کو بس اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور اگلی نسل کو پہنچایا اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے جس میں پانی رکا رہتا ہے دوسروں کے لیے وہ اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہے دوسرے آئیں گے لے کے جائیں گے فائدہ اٹھائیں گے تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نہ دین کو سیکھے اور نہ دین کو دین کو سیکھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے دھیان دے قبول بھی نہ کرے ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ ومات یہ دو طبقے ہیں ایک تو وہ طبقہ ہے جو دین سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے اس لیے یہاں پر لفظ ہے وہ مسلم جو اس علم کی طرف سر ہی نہ اٹھائے آدمی آیا کوئی بولا اور کیسے ہیں کیا ہیں آپ آدمی اپنے کام میں سے سر اٹھا کے دیکھتا تو ہے کم سے کم ہاں کیسے ہیں آئیے بیٹھیے تو سر ہی نہ اٹھائے اپنی دنیا میں رہے وہ علم کے لیے دھیان ہی نہ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو ولم بلحد اللہ کہ اس ہدایت کے ساتھ جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے وہ اس ہدایت کو قبول نہ کرے تو اس نے پانی کو نہ روکا نہ اس کو پیا بس پانی اس پر گرا اور گر کے نکل گیا ہدایت اس کے پاس آئی رکی اور نکل گئی اس نے اس ہدایت کو نہ لیا نہ روکا نہ سمجھا نہ اس پر عمل کیا نہ ایمان لایا تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں تو معلوم ہوا جو ہدایت کو قبول نہ کرے اس کی مثال کون سی زمین کی ہے جو ایک دم ڈھلان والی زمین ہے چکنی زمین ہے پانی اس پہ گرا بہ کے نکل گیا اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس میں اور ایک مثال قبول نہ کرنے کی ابو طالب کی بھی ہے ابو طالب کا قصہ مشہور ہے کہ جب ان کی اوقات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے اور دو ساتھی ابو طالب کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا عم قل لا انہ الا کلی متن اش حد اللہ عند اللہ اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو لا الہ الا اللہ کا کلمہ قبول کر لو کہو زبان سے مانو اس کو میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے گواہ بنوں گا کہ تم نے آخری وقت میں تو کم سے کم پڑے تھے تو ابو جہل ابد اللہ ابن ابی امیہ ابو جہل اور عبداللہ اب ابو امیا اس وقت میں ساتھ میں تھے جو ابو طالب کے دوست تھے انہوں نے کہا یا ابا طالب ہے اے ابو طالب عبد کیا تم عبد کے دین سے پھر جاؤ گے یعنی ان کو بھی معلوم تھا لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے دین کو چھوڑنا پڑے گا باپ دادا کے دین کو اگر وہ اس کے خلاف ہے تو چھوڑنا پڑے گا فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ لہ سل ابو الله اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اپنی یہی بات دہراتی رہے کہ لا الہ الا اللہ کہو میں تمہارا گواہ بن جاؤں گا اللہ کے پاس بار بار بار بار آپ یوں کہتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ اور الفاظ کیا ہیں وہ ابا اي يقول لا اله الا الله اور لا اله الا الله کے کہنے سے انکار کر دیا۔ ابا انکار کر دیا۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اما والله لا استغفرن لك ما اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ خود اللہ کی طرف سے مجھ کو روک نہ دیا جائے اللہ کے نبی ص اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے فَأَنزَلَ اللَّهُ عز تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ماں کانبی مَا کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہر گز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے مشرقین کے لیے دعا کریں مغفرت کی چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی نمی ہے کفر پر پرچ پر خاتمہ ہوا ہے تو تم ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے عایت نازل کی کہ ان کلا صاحبی من احباب تھا اللہ یہ معیشہ اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے وہ عالم بالمحتدین اور وہ خوب جانتا ہدایت کے حقدار کون ہیں ہدایت کے لائق کون ہیں تو یہ بخار مسلم حدیث اس سے معلوم ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے اگر نبی بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے ہاں یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کوئی آدمی اس کو اپنے رشتے داروں کو فٹ نہ کریں ہمارے یہاں پر بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان تک صحیح علم نہیں پہنچنے کی وجہ سے وہ درگاہ وغیرہ اور شرکیات اور ناڑے اور بہت ساری برائیوں میں ابتلا رہے جو شرکیاں ہیں اب ان کو معلوم ہی نہیں تھا اب جا کے ہم کو معلوم ہوا ہمارے سامنے قرآن کی بات آئی ہمارے سامنے حدیث کی بات آئی لیکن ان کے پاس کوئی یہ میسج لے اب آدمی سوچے کہ ٹھیک ہے وہ شرط کرتے تھے تو آج ہم ان کے لیے دعا نہ کریں یہ غلط ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ اسلام کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے اسلام کو مانتے تھے ابو طالب اسلام کو نہیں مانتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے وہ رسول کو مانتے تھے وہ قرآن کو مانتے تھے وہ اسلام حق थे مانتے تھے وہ اللہ اللہ پڑھتے تھے واطحیات میں پڑھتے تھے اذان دیتے تھے ان کو معلوم تھا لیکن ان کو صحیح طور وہ سمجھتے تھے یہ بھی دین ہے جیسے نماز پڑھنا دین ہے ویسے یہ بھی دین ہے ان کو کسی نے فرق کر کے بتایا نہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مشرقین کو بتایا تھا کہ تم کو یہ چھوڑنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا تو ان کو کسی نے نہیں بتایا ہمارے ہمارے جو پہلے لوگ گزرے ہیں تو آدمی آج شروع کر دے ان کو کافر قرار دینا تو صحیح نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ علم پہنچے بغیر کسی کو کافر بنانا بھی صحیح نہیں ہے یعنی جو مسلمان ہیں اور سرکیاں عمل کرے پھر اس کو ہم کافر بول دیں صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کو ہم سمجھائیں ہاں جو مسلمان ہے ہی نہیں تو, تو مسلمان بنے ہی نہیں تو مسلمان اس کو کیسا بول سکتے ہیں مسلمان بنتا کب ہے آدمی جب کریمہ پڑھتا ہے تو بنتا ہے تو جن لوگوں نے کریمہ پڑا ہی نہیں وہ تو کافی نہیں مسلمان نہیں مشرق ہیں لیکن جو آدمی مسلمان ہے اب وہ شرکی عمل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہیں وہ کیا کر رہا ہے اس کو کافی کا پتوا لا الہ الا اللہ کی. نمبر چار چوتھی شرط ہے الانقیاد یعنی ایک آدمی بس لا الہ الا اللہ بولتے بس چھٹی ہو گئی اس کی نہیں بلکہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ابھی اس کے لیے ضروری ہے مثلا لا الہ الا اللہ میں وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اب اس کو دو کام کرنے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے دو اللہ کسی دوسروں کی عبادت نہیں کرنا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگے ہم شرک نہیں کرتے اللہ کی عبادت بھی تو نہیں کرتا ہے نماز چھوڑ رہا ہے روزے چھوڑ رہا ہے حج چھوڑ رہا ہے اللہ کا ذکر چھوڑ رہا ہے تلاوت چھوڑ رہا ہے اور کتنے کام ہیں جو اللہ کی عبادت کے ہیں وہ کام نہیں کرتا ہے تب بھی لا الہ الا اللہ نفا نہیں دے گا فرق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہان میں نہیں جائے گا وہ اللہ کی مشیت پر ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی کچھ حکموں کو اللہ کے توڑتا ہے اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا چاہے گا تو سزا دے گا سزا بھی دے سکتا ہے یعنی کوئی آدمی مثلاً نماز نہیں پڑھتا ہے نماز کبھی پڑھا کبھی چھوڑتا ہے تو اب اللہ تعالی چاہے گا مغفرت کرے گا چاہے گا سزا دے گا وہ آدمی نہیں کہہ سکتا حدیث میں میں نے پڑھا نا لا الہ اللہ کہے گا جنت میں جائے تو اللہ تعالی کا جو ہے کہ حکم ماننا بھی ضروری ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے بھائی چلو اپنے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب جنہ اچھی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس کا تقاضا کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور کوئی نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے اللہ کا حکم ماننا بھی ضروری ہے کوئی آدمی کہ میں لا الہ الا اللہ مانتا ہوں اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا یہ آدمی مسلمان نہیں ہے. جو اس کہ اس نے انکار کر دیا تو ایک آدمی مستقل اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے مستقل اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے تو اس انسان کے ایمان کا بہت ہی خطرے میں حال ہے وہ آدمی کپر پر بھی مر سکتا ہے ہاں اگر تسلیم کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اب اللہ تعالیٰ چاہے گا مففرد کرے گا چاہے گا سزا دے گا ان اللہ اللہ یغ فروشر کبھی وہ یغ فرو مادون اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے چھوٹے جس گناہ کے لیے چاہے گا اللہ مغفرت جس کی چاہے گا کرے گا تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی فرما برداری بھی ضروری ہے تاکہ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ پہنچائے صرف پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوگا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ محسن فَقَدْ بِالْعُرْوَةِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ جو کوئی انسان اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے اور وہ نیکی بھی کرتا ہو وہ محسن بھی ہو تو فقد استم س قبل اس نے بہت ہی مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے ایک بہت ہی مضبوط رسی اس نے پکڑ لی ہے اور معاملات عاقی الامور اللہ ہی کی طرف ہے اعمال کا معاملات کا نتیجہ انجام اللہ ہی کے پاس ہے تو یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر بائیس ہے اس میں اللہ نے بتایا کہ دو کام آدمی کو کرنے ایک اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے دو نیکی کرے یعنی اخلاص بھی اس میں ہو اور نیکی کرنے والا ہو تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے ایسے نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اور اس کے بعد اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیا نیکیہ کرنا چھوڑ دیا تو لا الہ الا اللہ نفع نہیں دے گا کما حق نفع نہیں دے گا اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی طرح سے اللہ نے سورہ الحج میں آیت نمبر چونتیس میں فرمایا فلا ہاحد فلاحم تو تمہارا محبود ایک ہی معبود ہے تم اس کی فرما برداری کرو تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اللہ کو ایک معبود ماننے کے بعد یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہم تو سیاح کینے والے ہیں عمل کرو نہیں کرو چلتا نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے حکموں کو ماننا بھی ضروری ہو جاتا ہے اگر آدمی نہیں کرتا ایسا اور اللہ کے حکم سے پیٹ پھیر کے نکل جاتا ہے یا رسول کے حکم سے پیٹ پھیر دیتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل عطی اللہ و رسول اے نبی آپ کہیے اللہ کی اطاط کرو اس کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی مانو اس کے رسول کی مانو فعن طول فن اللہ اللہ وقب ال پھر اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی ماننے کی بجائے پیٹ کے نکل چاہے زبان سے کچھ نہ کہے اپنے عمل سے انکار کی صورت پیدا کرے تسلیم کی صورت نہ پیدا کریں یہ کافی رہے آدمی کو چاہیے کہ وہ جھک جائے مان لے تو کسی مومن کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اس کو اختیار باقی رہے اس کو انقیاد اس کو کہتے ہیں خوشی سے اللہ کے حکموں کو اس کی شریعت کو تسلیم کرنا خوشی سے کیوں اس لیے کہ زبردستی کی شریعت بھی ہو سکتی ہے جیسے منافقین کے لیے تھی منافقین اللہ کے حکموں کو پسند کرتے تھے نہیں رسول کے فیصلوں کو پسند کرتے تھے نہیں لیکن ماننا پڑتا تھا کیوں نہیں تو پھر سماج میں ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان نہیں ہے تو وہ مجبوراً کرتے تھے انقیاد یہ نہیں ہوتا ہے انقیاد کا جو ورڈ ہے وہ کہاں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی مرضی خوشی سے اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے ایک آدمی اپنے دل کو اللہ کے حکم کے لیے تیار کرے کہ میں نے کلیمہ پڑھ لیا ہے اب اللہ اور اس کا رسول جو حکم دیں گے میں مانوں گا یہ دل کی کیفیت اگر نہیں ہو کلیما نفا نہیں دے گا آدمی ڈرتے رہتا نا کیا آتا کیا معلوم حدیث میں اپنے خلاف آتی کیا اپنے فیور میں آتی ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے ایمان کی قوت کیا ہے ایمان کی صحت کیا ہے آدمی کا ایمان صحیح کب ہوتا ہے جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے لیے پورے دل سے راضی رہے کہ جو بھی ہوگا ہم مانیں گے اپنے فیور میں ہوگا تو مانیں گے خلاف ہوگا تو نہیں مانیں گے یہ ایمان نہیں ہے یہ کفر ہے یہ کفر ہے ایمان نہیں ہے اسی لیے انقیاب کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دل سے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اللہ کے حکموں کو تسلیم کر وَمَا كَانَ وَلَا إِذَا اللَّهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ مِنْ اللہ نے کہا کسی کہ مومن مرد کے لیے کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ دے دے تو ان کو کچھ گنجائش باقی رہے کیا ہم یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے نہیں ماننا پڑے گا تو یہ بھی جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے و لازمی شرط ہے اسی طرح سے پانچویں شرط ہے صدق صدق کے معنی کیا ہے سچائی ایک آدمی زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کا کلیمہ قبول ہوگا نہیں ہوگا کیا اندر سے اس کو معلوم ہے میں نہیں مانتا جیسے منافقین کہتے تھے منافقین کیا کرتے تھے بولتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے لیکن ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم کیا بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کلیمہ پڑھتے وقت لا الہ الا اللہ کہتے وقت اندر سے اس کلمے کے قول کے مطابق دل ہونا چاہیے دل اس پر راضی ہونا چاہیے ایک آدمی جھوٹ کا بولتا ہے اس کو دل میں کچھ معلوم ہے باہر کچھ بول رہا ہے دل اور زبان کی موافقت ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا معاذ بن جبل یا معاذ بن جبل اے معاذ بن جبل ما من احد يشهد اللہ لا اله الا الله واني رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار اے معاذ بن جبل جو بھی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں بشرتے کہ یہ دل کی سچائی کے ساتھ من منقلب دل کی سچائی کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ زبان تو بول رہی ہے اور دل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے دل کو معلوم ہے زبان سے جھوٹ بول رہا ہوں دھوکہ دینے کے لیے بول رہا ہوں تو زبان سے اگر جھوٹ بول رہا ہے اور دل وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو جھوٹ بولتے ہیں جیسے کوئی آدمی کہ اللہ ایک ہے اور دل میں مانتا ہو کہ نہیں اللہ کہیں نوز بلّہ تو کیا اس نے سچ کہا اس نے سچا اقرار نہیں کیا اس کا سٹیٹمنٹ صحیح نہیں اللہ کی نسبت سے صحیح ہے لیکن اس کی نسبت سے غلط ہے وہ نہیں مانتا ہے تو یہاں پر دل میں جو بات ہے اور زبان پہ جو بات ہے دونوں مطابق ہونا چاہیے تبھی یہ گواہی مقبول ہوگی ورنہ نہیں مثلا اللہ تعالی نے اس سے پہلے بھی آپ آئے سن چکے ہیں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ہم ایمان لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں کیوں ان کے دلوں میں ایک مرض ہے علیم بیما کانو یک ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا دل نہیں مانتے ان کے شک ہے اس میں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیوں بیما کانو <يَكْذِبُون> یک اس وجہ سے کہ وہ یہ گواہی جھوٹے طور پر کہتے تھے اللہ جھوٹ کو قبول کرتا ہے نہیں سچی گواہی ہونا چاہیے جھوٹی گواہی انسان قبول نہیں کرتا اللہ کیوں قبول کرے گا تو یہ جو ہے یہ پانچویں شرط ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ منافقین کا اور تذکرہ کیا تو فرمایا کالو نش حد انقل ارسور اللہ اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں منافق کون ہیں منافق وہ لوگ تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے لیکن دل میں اسلام نہیں تھا اسلام کے دشمن ادا جا عقل منافقوں قالش ان قلع رسول اللہ اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم گوائیں اس کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا و اللہ عالم ان نہ اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں ان کے بولنے سے تھوڑی رسول بننے والے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ دو ان المنافقین اب اللہ کی گواہی بھی سن یہ گواہی دیتے نا آپ اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے اب اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں یہ منافقین کیا ہیں جھوٹے ہیں کیوں اس نے کہ زبان سے بول رہے ہیں ہم گواہیں آپ اللہ کے رسول ہوں لیکن دل میں مانتے ہیں کہ ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں تو گواہی سچی بھی ہونا ضروری ہے اس کو المنافقون میں سور نمبر ایک میں اللہ نے بیان کیا ہے اور آگے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فاسلام وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمس دن رات میں پانچ نمازیں ہیں یعنی فرض ہیں فقال روحا اس نے پوچھا کہ ان پانچ نمازوں کے سوا اور کچھ فرض ہے لا الا ان آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں ہے سوائے ایس کے کہ تو خود سے پڑھنا چاہے یعنی یہ تو فرض پانچ ہیں اور زیادہ نماز تو پڑھنا چاہے تیری مرضی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سیام رمضان اور نماز کے بعد کیا ہے آپ نے فرمایا رمضان کے روزے ہیں کالا اس نے پوچھا کیا اس کے سوا اور کچھ فرض ہے کالا آپ نے فرمایا نہیں رمضان کے سوا اور روزے فرض نہیں ہیں ہاں تو اپنی طرف سے چاہے تو روزے رکھ سکتا ہے تطوع اس کو کہتے ہیں نفل کے طور پر رکھ سکتا ہے کالا وزکر ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ الکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوت کا بھی حکم دیا اس نے پوچھا زکات کے سوا اور کچھ مجھ پر فرض ہے لا إلا آپ نے فرمایا نہیں زکوت کے سوا اور کچھ فرض نہیں ہے ہاں کو اپنی طرف سے کچھ صدقہ وغیرہ کرنا چاہے تو بطور تطوع نفل طور پر کر سکتا ہے فرد برا وَاللَّهِ لَا وَلَا <أَنفُس> وہ آدمی پیٹ پھیر کے جب گیا مڑا اور جانے لگا اس نے کہا اللہ کی قسم اب میں نہ اس پہ کچھ اور زیادہ کروں گا نہ اور اس میں سے کچھ کم کروں گا جتنا بولے اتنا کروں گا جتنا بولے اتنا کروں گا نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ آپ نے کیا فرمایا یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سچ بول رہا ہے تو معلوم ہوا کہ آدمی جو زبان سے کہتا ہے اگر واقعی اس کے مطابق سچ ہو وہ سچا ہو اس میں تو کامیاب ہوگا ایک ہوتا ہے باقن میں ایک ہوتا ہے ظاہر میں سچائی ایک ہوتی دل میں ایک ہوتی ہے ظاہر میں ظاہر میں سچائی ہوتی ہے کال سے اور عمل سے جیسے کوئی کہے میں کرنے والا اور نہیں کرے تو جھوٹا ہو جاتا ہے تو, تو بولا تو کرنے والا نہیں کیا تو جھوٹا ہو جاتا ہے آدمی تو ایک آدمی اگر بولے اور کر کے نہ دکھائے تو وہ آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے اس لیے علماء نے کہا صدق کے مراتب ہیں ایک تو یہ کہ دل میں سچا مانے دوسرے زبان سے سچ کو مان لے اقرار کرے تیسرا اپنے عمل سے ثبوت دے جس کا اقرار اپنے دل میں ہے اپنی زبان سے ہے یعنی عمل سے بھی اس چیز کا ثبوت دے جیسے مثلا کوئی آدمی کہے کہ پانچوں کی نماز بہت ضروری ہے ہاں پڑھتے جاؤ سب کو بولے اور خود نہیں پڑھتا ہے لوگ کیا وہیں جھوٹ بولتا ہے یہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر کے رہوں گا میں ایسا کروں گا میں یہ کرتا ہوں اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو پھر اس کی بات اچھی ہوگی کہ جھوٹی ہوگی جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں پانچ ام کی نماز پڑھتا ہوں اور نہیں پڑھے تو کیا وہ اپنی بات خلاف ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہو اس کا دل اس کی زبان اس کا ظاہر و باطن اس قول کے مطابق ہو جس کی وہ گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ نمبر چھے اس کی قبولیت کے لیے اور نفے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اس کلیمے کو خالص اللہ کے لیے کہے اور دو اس کلیمے کے مطابق وہ عبادت اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اخلاص دو طرح کے ہیں ایک یہ کہ آدمی سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف ایک معبود کو اختیار کرے اس کی عبادت کرے اس کو اخلاص کہتے ہیں خالص کرنا عبادت کو کس کے لیے اللہ کے لیے نمبر دو یہ کلمہ کہے تو کلمہ کس کے لیے کہے جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ یہ کلیمہ کس لیے کہنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ایک انسان یہ کلمہ پڑھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کلیمے کے ساتھ وہ سارے معبودوں کو چھوڑ کے اپنی ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرے یہ بھی ضروری ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل کتاب ابل حق اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ اس میں باطل ہے قرآن میں نہیں اور اس کے کتاب کے نازل ہونے میں کچھ باطل مکس اپ ہوا ہے اس میں نہیں نہ نازل ہوتے وقت مکس اپ ہوا ہے اس میں باطل نہ نازل ہونے کے بعد اس میں باطل شامل ہوا ہے فیبخین تو اے نبی آپ اپنے پورے دین کو اپنی پوری عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرو یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کرو اللہ نے کیا فرمایا اللہ کی عبادت کرو فعبد اللہ مخل صلاح الدین تو عبادت کی کیفیت بھی بتائی اللہ کی عبادت کرو اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے یہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور بدھ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور بعد میں آگے بولے میں کرتا ہوں اللہ کی عبادت نہیں اللہ کی عبادت کرو ساری اللہ کے لیے خالص کرتے کسی اور کی عبادت نہیں چلے گی خالص اللہ کی عبادت چلے گی اسی لیے کہا خیبود صلی اللہ الدین تو تم اللہ کی عبادت کرو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ دین الخالص خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت کرنا یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے وین خدم اولیا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں مانا بدہ علی وقرا اللہ ذلفا ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کرتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کے آگے جھکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کرنا ان کی عبادت کرنا اس کا مقصد کیا ہے یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس لیے ان کی عبادت کر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کم بین فی ما ہوں فی آج جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن یقیناً ان کا فیصلہ کرے گا ان اللہ کا دن کا فاخ اللہ تعالیٰ پرلے درجے کے جھوٹے اور نا شکرے کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے جھوٹ ہے کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں کہ ایسا کسی اور کی عبادت کر کے مجھ تک پہنچو کوئی اور تم کو مجھ تک پہنچائے گا اس کو خوش کر کے آؤ اللہ نے نہیں بتایا تو جھوٹ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے اور کفر میں پڑے رہنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو کفر کو بطور دین اختیار کرتے ہیں یہ سورہ زمر کی عائد نمبر دو تین ہے تو یہ اخلاص ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی ساری عبادات میں اخلاص اختیار کرے سلیمہ پڑھے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے صرف اللہ کے لیے روزہ رکھے زکوٰۃ دے جو بھی عمل دین کا کرے صرف کس کے لیے کرے اللہ کے لیے ورنہ آدمی اخلاص نہ برتنے کی وجہ سے ریاکاری کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے گا اللہ اس کو سزا دے سکتا ہے اور اگر بڑا شرک کیا تو یقیناً وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا جیسے منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کیا فرمایا ان یقینا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں سب سے نچلے درجے میں ہوگی منافقین ولاسیرہ اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں منافقین میں سے توبہ کریں اپنی اصلاح کریں اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہیں اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہیں وہ اخلاث الدین اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں اپنی عبادات صرف اللہ کے لیے کریں فولہ اکمائل ممنین تو یہ مومنین کے ساتھ ہیں تو ان کو بھی مومنین کے ساتھ جگہ ملے گی جنت کی گاڑی میں ورنہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کل سیر پر سے پھسل جائیں گے یہ مومنین کے ساتھ ہیں انجام کے اعتبار سے وہ سو بھئی چلومنین اجر نعدیمہ پر عن قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ منافقین جہنم کی نچلے طبقے میں ہیں لیکن اس سے وہ بچ کیسے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کیا کریں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں تو اگر خالص نہیں کرتے ہیں تو نہیں بچیں گے سمجھ میں آ رہی بات اگر دین کو خالص نہیں کرتے ہیں اللہ کے لیے اخلاص پیدا نہیں کرتے ہیں پکڑے جائیں گے اللہ ہم سب کی بات کریں اس نسا نمبر ایک سو میں ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ورمایاد الناسی بشاطی یوم القیامت قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا منقال خالصا مخلصا من بھی جو لا الہ الا اللہ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ کہے دل کے اخلاص کے ساتھ کیا کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان سے تو بول رہا ہے لیکن دل میں اور معبود بھرے ہوئے ہیں کندوری بھی کرنا ہے چادر بھی چڑانا ہے دیے بھی جلانے کے ہیں تو یہ دل میں پڑا ہوا ہے اب دل میں اخلاص نہیں ہے معبود کا مقام صرف اللہ کو نہیں دیا ہے زبان سے پانچ سو پچپن بار لا الہ الا اللہ بولے یا سات سو چھیاسی بار بولے کچھ ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے دل میں اور معبود کو جگہ اگر دے دل میں اخلاص نہ ہو توحید نہ ہو اور زبان پہ کلیمے توحید ہو نفا نہیں ہوتا دل میں اخلاص نہیں ہے توحید نہیں زبان پہ توحید ہے کچھ فائدہ نہیں ہے تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دل کے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے ساتویں شرط محبت کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کلیمے کا اقرار کرنے کے بعد اس کلیمے سے محبت ہو اللہ سے محبت ہو اس کلیمے کے لانے والے سے محبت ہو اس کلیمے کے جو تقاضے ہیں جو عبادات جو نیکیاں اعمال ہیں ان سے محبت ہو اور جو اس پر عمل کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں ان سے محبت ہو سمجھنے سے محبت ہو کلیمے میں کس کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہے لانے والے کون ہیں محمد رسول اللہ رسول اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول نے جو دین دیا جو شریعت دی اس سے محبت ہو کوئی بولے مجھ نماز بالکل پسند نہیں چلے گا نہیں چلے گا اللہ کی شریعت سے محبت ہو اس کے مقابلے میں کچھ اور چیز سے محبت نہ ہو یہ قانون اچھا نہیں لگتا اللہ کا وہ قانون بہت اچھا لگتا بعض لوگ ایک قربانی اچھی نہیں لگتی کیا جان لیتے لوگوں کہ آ رہی نا بھی قربانی تو آدمی بولتا ہے ایک قربانی ہم کو اچھی نہیں لگتی جان لینا جیو ہتیا تو ایسا اگر آدمی کہتا ہے صحیح نہیں اس کا ایمان صحیح نہیں اللہ کی شریعت کی ایک بات کو بھی ناپسند نہیں کرنا چاہیے ہاں سبھی کراحت ہو جیسے صبح اٹھنے کو وہ اچھا نہیں لگتا آدمی کو فجر کی نماز کی نماز اچھی لگتی ہے نماز اچھی ہے اٹھنے کو نہیں جمتا اگر ایسا ہے تو آدمی اپنی تفسیر کے اعتراف کے ساتھ اگر اس طرح سے کرے کیا نماز چلو ٹھیک ہے اٹھو اللہ کا حکم بھائی چلو اٹھو تو اس پر گنا نہیں ہے اس طرح کی جو طبعی کا راہت ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ آدمی کو عمل کرنے میں تھوڑا سا نس اس کا بہت پاؤں پاؤں میں آتا اس کی. لیکن اگر آدمی کا علم اس کو کہہ رہا ہے اس کی عقل کہہ رہی کہ یہ غلط ہے تو کافی رہی سمجھ میں آ بات فرق سمجھ میں آ آدمی کے اندر ایسا ہو رہا ہے عمل وہ سمجھتا ہے صحیح ہے جیسے دوائی کی بھی ہوتا ہے دل کیا بولتا ہے دوائی ہے صحیح فائدے کی ہے نہیں کھائیں گے تو نقصان ہوگا لیکن اتنا کیا کرتا ہے نا آدمی تو دوائی کو پسند کرتا ہے اپنی آپل سے لیکن اس کی طبیعت کیا ہوتی ہے تھوڑا پیچھے پیچھے ہٹتا ہے اس کے لیے تو ایسا غلط نہیں ہے یہ آدمی کی طبیعت نے اللہ نے رکھا ہے لیکن آدمی کو چاہیے کہ دل سے اس پر اللہ کے رسول سے محبت اللہ کے دین سے محبت اللہ والوں سے محبت اللہ والوں سے محبت ہم اولیاء کے خلاف ہیں اولیاء کے خلاف نہیں ہیں ہاں کسی کو بھی اولیاء بنا دیں آپ کپڑے نہیں پہنتا اور کچھ بھی کرتا چرس گانجا پیتا اس کو اولی بنائیں چلے گا اسے شریعت توڑ کے ڈھول بجاتا دن بھر اس کو ولی اللہ بولے رکتا ہی نہیں کبھی بولے چوبیس گھنٹے ٹوئنٹی فور سیون ڈھول بجاتا تو ڈھول بجانا اسلام نے چھوڑی تو اللہ کے دین سے چلنے والوں سے محبت یہ ساری محبتیں ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ دُونِ میت تقد مندون كَحُبِّ انداز اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا جنہوں نے کچھ اور شریک بنا لیے ہیں اللہ کے برابر کچھ لوگوں کو انہوں نے بنا لیا ہے وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنا چاہیے لدین منو اشد حب اللہ جبکہ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ شدید محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ جیسی محبت کسی سے اور کرے تو ایمان والوں کی سب سے ہٹ جاتا ہو اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرے تو کیسا ہو جائے گا اللہ حفاظت فرمائے تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے شدید محبت کس سے ہونا چاہیے اللہ سے اور آگے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلافی وجد اب خلا وسل ایمان تین چیزیں جس کسی میں ہوں وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا منکان اللہ رسول الہ مما سوا ایک آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں کے سوا سب سے زیادہ ہونا چاہیے نمبر ایک کیا ہو ایمان کی مٹھاس چاہیے دیکھیے سمپل فارمولا ہے نمبر ایک اللہ اور اس کی رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے نمبر دو وہ این یوشب الما الب ہو اللہ اللہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے اس کی جیب میں بہت پیسے چلو محبت کریں گے ایسا نہیں بلکہ اللہ کے لیے محبت کرے غریب ہو امیر ہو گورا ہو کالا ہو کیسا بھی ہو اللہ کے لیے ایمان کی بنیاد پر کریمے کی بنیاد پر محبت کرے دین کی وجہ سے محبت کرے نفرت رکھے جیسے آگ میں جانے سے نفرت رکھتا ہے جبکہ اللہ نے آگ سے اس کو بچا لیا ہے یعنی جہنم سے بچایا توحید کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے تو اسلام چھوڑ کے کفر میں جانے سے وہ نفرت رکھے اور محبت کس سے ہو اس کو اسلام سے تو یہ تین چیزیں جس کسی میں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو یہ سات باتیں ہیں جو اگر آدمی ان کا اہتمام کرے تو قیامت کے دن اس کا کلمہ اس کو نفع دے گا اگر ان سات باتوں کا اہتمام نہیں کرتا تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کسی ایک بات کی وجہ سے ہمیشہ کے جہنم میں چلا جائے یا کسی بات کی وجہ سے وقتی طور پر ہی صحیح لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے جیسے ریا کاری کرے یا گناہ کرے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے تو لا الہ الا اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان ان سات چیزوں کا اہتمام کرے وہ کیا سات چیزیں ہیں ایک یقین ہے یعنی ایک علم ہے دوسرا یقین ہے تیسرے قبول ہے چوتھے فرما برداری ہے پانچویں سچائی ہے چھٹے صدق ہے اور ساتویں محبت ہے اس سات چیزیں ہیں ان کا اہتمام اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق توفیقہ فرمائے اور اس کلیمے کا حق ادا کرنے کی اس کے سیکھنے کی سکھانے کی عمل کرنے کی توفیق فرمائے الا دع فرمائیں سخان